ما <سلم> کر <سلم> <سلم> <سلم> يا جهر النبي جاهد الكفار والمنافقين وغرر الله عليهم سبحان الله سبحان الله <سؤال> <سؤال> صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين السلام علیکم وعلیکم السلام دوستوں <سے> اسرار <متحدث> کے اسرار ناچیوں کے اقرار کا ایک ناچیوں نے ضروری سمجھا جس کا عمران ہے سب شادی اللہ یعنی کاری کلوچ کا اللہ کسی بخ کی ضرورت کے راہ کوئی چند مارگا بار اس کے متعلق بیان ہوتی رہے لیکن جام کے ساتھ اس کے جملہ مسائل اور حاوی ہاوی کبھی نہیں مخالفین کی طرف سے بے جا اور کی طرف سے آت کی بھی ہوتی ہوتی اور پھر, پھر, پھر, پھر, پھر ہمارے حضرات اور نا چیز کی طرف سے بعض اوقات غلو بھی ہو جاتا ہے حادث تجاون بھی ہو جاتا ہے اگرچہ ہوتا بھی نہیں غیرت کی وجہ سے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے متعلق ان کو مکمل بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ ناجائز اعتراضات ان کا دفاع ہوگا اور اگلوں کو پھر موقع نہ ملا ناجائز دوستوں کی تنقید ہاتھ جو ہے ان کی بھی شانتی کرتے ان کے متعلق بھی وضاحت ہو جائے یہ کس حد تک سے یہ بات کرتے ہیں تنقید جو کرتے ہیں کس حد تک سے اور ہماری طرف سے جو غلط ہو جاتا ہے حق سے تجاور ہو جاتا ہے یہ سلسلہ بند چاہیے اور سب پر چھوٹے بڑے ہم میں سے جو بیان ہوا ان کے پابند ہو سید عالم صلی اللہ وسلم کے فرمان کے مطابق خطا کار کلو بری آدم ختہ ہوں تمام بڑی آدم کتا لیکن مستر وہ خیر فرمایا اور بہترین قداکار وہی ہے جو توبہ کری آدم کرتا ہوں خیر اور خطفہ تو بھئی ہم سرپا خطا ہیں ہم خطا کار ہونے کے باوجود اسرار نہیں کرتے کرتی خطا پر اشرار کرنے والے نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قدر سے حق کے ساتھ گھومنے والے جب حق ظاہر ہو جائے گا ہمیں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف سمجھ نہ دوستی کسی دوست کے کی دوستی کے ٹوٹنے کا خطرہ جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے نہ دشمن کی عداوت کا دشمن کا بتاتا جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے ہم گھوم جاتے سبحان ہیں اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مومن ایسے ہی ہو المومن جدور مال حق مومن حق کے ساتھ گھومتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. <تصفح> <تصفح> تو ناجید نے ان تمام چیزوں کو مد رکھتے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس پر پوری تیاری کی ہے میں تو اپنی سکت اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق اپنی جو کے مطابق اس مسئلے اور موضوع کی پہتر پہنچ گیا ہوں. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا دعوی نبو نہ دعوی ایما کی حسی بات ہے لیکن انشاءاللہ رضی آپ جیسے سنیں گے آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں یہ موضوع اس تحقیق کے ساتھ پہلی مطلب اس سلسلے میں اب میں یہ بات کروں گا کہ عربی کے اندر گالی گلوچ کے لیے گالی گلوچ نکالنے کے لیے کیا لفظ ہو جائے گا یعنی گالی کا جو مان لفظ ہے ہماری ہماری گالی نکالنا گالی دینا عربی میں اس کی جگہ کیا استعمال ہے صاف گا پیدا ہو دوسرے نمبر پہ چھات ادھر ہم کہتے ہیں گالی دے ادھر سرو شتم اور اگر اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ نے سنا ہوگا یا فلاں آدمی سروشت ہو سکتا ہے یہ استعمال آپ نے سنا ہوگا آپ کے معاشرے میں سب شدم یا فلار کی سرو شتم کی بہت آدمی یعنی گالی گالی گالی گالی تو ساگو اور شک یہ دو لفظ کی طرف استعمال ہیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم نے ان کے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ عربی میں وہ کون سے ہیں لیکن اس کے اندر آ ہے بے حیائی کی پوری بار کے ساتھ سامنے کی بھی وداخت ہوتا اس کے ساتھ ملتا میرے غیبت بھی اس کے ساتھ ملتا ہے مفا کبھی دکھا سب کو شتر کا جب لب بولا جاتا ہے تو اس کی حقیقت بیان کیا کی جاتی ہے ہماری بولے میں گالی عربی میں سب کو شام تو سب کو شتر کیا ہے اگرچہ اگر بات چیتیں ایسی, ایسی, ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ اتنا واضح ہوتی ہیں کہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں چاہیے تو گالی جو ہے یہ ہے اسی طرح کی کہ بالکل واضح ہے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اپنے اپنے زبان میں کہ ہمارے زبان میں جی یہ گالی ہے یہ نہیں آئی یہ گالی ہے یہ نہیں آئی لیکن اتنا ہے کہ بال معاشرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسافت اتنا ہوتی ہے کہ پھر وہ شہر کو واضح ہونے کے بعد بھی نہیں بچانے لطیف قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ اور لطیف معاشرے جو ہیں وہ بہت ہے ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ بعد ایسی چیزیں کہ جو عرب کے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں اور اسلام کی زبان میں شریعت کی زبان میں وہ گالی شمار ہوتی ہے ہمارے وہ معاشرے میں وہ گالی وہ معمول کے مطابق وہ اب سب شتم کیا چیز ہے وہ میں سمجھا سب و شتم کے مطابق ہمارے والا مہاراج جس طرح بیان فرماتے ہیں وہ دو طرح کا کری ہر بری بار ہر ہر بری بار ہر آج اٹھنے کی جا پینتالیس جلدوں میں باشت مصر باشت ہے مشر کا شفا ہوا ہے مشر کی کتاب ہے تو سب کے لفظ کے ساتھ یہاں دسوں کی مال کی ان کے حوالے سے لکھتے ہوئے کل وہ کلام کبھی ہر کبھی کلام گندا کلام بری بال بری کلام لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کی پوری حقیقت کو بھی کھولتا ہوتا کیوں کہ ہر بری بات جو ہے وہ بری بات تو شاید ہوتی ہے کہ گالی سے ماری ہو جاتی بری بات مثلا بچہ کوئی مور صلاف خلاف اچھا نہیں بولتا تو آپ کہتے ہیں میرے بری بات ہے اس کو گالیاں نہیں کہتے کہ بچہ گالی چالنا چاہیے بری بات کسی کی طرف منسوب ہو یا نہ ہو وہ بری ہے لیکن گالیوں کے اندر یہ مفہوم ہمیں بتاتا ہے یہ مفہوم لازمی نہیں یا نہیں ہمارے دین میں آتا ہے کہ وہ ہر بری بات کو نہیں کہیں گے ہر ایسی بری بات جو کسی کی طرف منسوب کی جائے سبحان اللہ پھر وہ جا کر سب بندے سبحان اللہ مسلا دیکھیں یہ تک ہے اس کا ذکر صاف لفظوں میں جس طرح میں نے کر دیا یہ کبھی کلام شمار ہوتا ہے بلکہ اس کو فوج شمار کیا جاتا اب بات تو پوری ہے لیکن اگر کوئی بچہ گندگی کا ذکر کرتا ہے یا میں نے ذکر کر دیا تو اس سے کسی کو میں نے سپورٹ ختم تو نہیں کیا نا سب میں نے کسی کو گالیا نہیں کی کلام کبھی ہے تو معلوم ہو امام دستوخی کی یہ بات کیا نا وہ پوری حقیقت تو ابھی کھول ایک کی بات یہاں چھوڑ دیں تاج روش لغت کی کتاب ہے اور, اور بھی انتہا کی کتابوں سے مشافات الغیر میں بات یقہ کہ کسی غیر یعنی اپنے علاوہ کسی شخص کے سامنے اس کو مخاطب کر دے ایسی, ایسی بات کرنا جس کو پسند نہ کرے یہ گالی ہے اب یہاں پر ایک راقی چین آ گئی کہ بال مشافا ہونا ضروری ہے اگر سامنے نہ ہو بیچ پیچھے اگر اس کی طرف کسی برائی اور ایپ کی محفوظ کرتا ہے تو پھر گالیاں نہیں ہوں جبکہ دیکھتے یہ ہے کہ بیچ پیچھے بھی گالیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں یار فلانا فلانے میں کاٹ بھی تو بال مشافا اور سامنے ہونا جو ہے یہ بھی اسی جی طرح کا کرام بالکل اسی طرح کا بلکہ جو ہے نا امام ابن عابدین شامی احمد جالے امام ابن عابدین شامی احمد اجا کے بیٹے وہ بھی ان کی طرح کمال فقی گزرے ہیں یہ حلاؤ کا کا جو امام شامی کتاب ہے بالد کی بالد مسلم کی کتاب پہ انہوں نے تکملہ لکھا ہے جو باتیں رہ گئی انہوں نے پوری کر دی ہیں جو اللہ رہ گئی بیٹے نے پوری کر دی ہے ایک وشال محبت کہانی ہے یہ بھی اپنے واقع پہ تو انہوں نے منظومہ ابن وحب، ابن وابان جو ہے نا اس کی شرح ابن واہبان کی اپنی جو ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ گالی جو ہے نا یا تو ایسی چیز کے ساتھ ہوگی ایسے الفاظ کے ساتھ ایسا عیب کے ساتھ جو عیب اور خرابی انسان میں ہوگی یا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس میں نہیں ہوگی پھر منہ سامنے ہوگی یا پیٹ پیچھے ہوگی یہ جی چار محبت محبت سبحان اللہ جو شکم کیا جا یعنی کسی گندی اور کبھی چیز کی رسبت کی جاری رہی کسی تو دیکھیں کہ وہ اس میں ہے یا نہیں پھر سامنے ہے یا پیٹھ پیچھے چار سورتیں بنا رہی چار سورتیں بنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیٹھ پیچھے تو بن جاتی ہے ریبت جس کو گرا کہتے ہیں سبحان اللہ اور اگر منہ سامنے ہو تو پھر کہ بے جی جی جی کہلو وہ بن جاتی ہے لیکن راشی اس بات کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے کہ کی تاریخ جو ہے نا سمجھنے آ رہی یہ بھی صحیح حقیقت کو واضح ابھی نہیں کرنے نہیں کیونکہ اس کے اندر وہی بات آ گئی کہ بے مشافہ ہونا ضروری ہے ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یقتل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا اس کو قدم کر دیا جائے گا یہ ہم کہتے کہ نہیں کہتے آپ بے مشافہ تو ہے گالیاں دینے والے کے سامنے آپ تھوڑے لیکن گالیاں بولا جا رہا ہے تو بھائی بے مشافہ سامنے ہونے والی بات کوئی بات نہیں یہ بال صورتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعریف کی جائے تو ٹھیک ہے لیکن سب کو شدم کی تمام سوچوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ یعنی کیا مطلب کہ اگر میرے مشافہ گالیاں دے تو اس کو نہیں شامل ہو جائے گا اس پر یہ تعریف سامنے کہ جائے گی سچی ہو جائے گی لیکن اگر پیٹ بھی سے کر رہا ہے تو ہر کوئی سب ہے لیکن یہ سب یہ مانا اس کو شامل نہیں ہوگا یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہوگا نہیں ہوگی اب ایک مانا صاحب روحل مانانی نے تفسیر روحل مانی شریف میں لکھا ہے بعض اللہ کے حوالے سے وہ ہے و تحقیر کہ کسی کی بدیاں برائیاں بیان کرنا محض تحقیر, تحقیر و ذہانت کے لیے تاخیر ذہانت کے لیے یہ تعریف جو ہے نا ناچیز کو ان دو پہلے حضرات دو ہیں یا تین ہیں بتنے بھی ہیں ان حضرات کی تعریف سے یہ تعریف مجھے بہتر لگ رہی ہے اس کے اندر کافی جانویت ہے اور مانویت آ جاتی ہے یعنی کیا مطلب کہ یہ اس کی حقیقت کو تمباہ کو واضح کرتی ہے لیکن تھوڑی سی تقریر ناچی ملایا گا پھر جا کر ذکر مساو ذکر مساویل مدنتی تحقیق والے ہیں کہ دوسرے کا دوسرے کا ذکر کرنا برے الفاظ میں <متصف> کیا تحقیق یعنی اس کی اس کی اس کو حقیر سمجھنا اس کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنانے مقصود ہو یہ ہے سب گک یہ کیا ہے یہ سب و شکل تھی انہیں تاریخ کی بعض حضرات سے ڈال دیا یعنی باد لباس سے مشاہد صاحبان لیکن یہاں پر ایک اشتفاع پیدا ہو جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے اور غیبت اور اس میں فرق کیا ہوگا کیوں کہ غیبت کا معنی رسول کرم سنگا ہو رہا ہے مسلم خود بیان ہو رہا ہے فرمایا وکرم کا احاطہ بیمار یا کرم فرمایا اپنے بھائی یعنی مسلمان اپنے بھائی یعنی مسلمان کا پیٹھ پیچھے ذکر کرنا ایسی برائی کے ساتھ جو اس بات روم ایسی برائی کرنا دو یا ایسا ذکر تو اس کو پسند نہ یعنی پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کسی کا کرنا کہ اس کو پسند نہ برا لگے منہ پر کیا جائے تو اس کو انتہائی کرنا لگے اس کو غصہ لگے یار یہ کیا کہہ رہا ہے اگر ایسا ذکر کسی کا پیچھ پیچھے کرو گے کہ جو اس کو سامنے پسند نہ ہو تو وہ بھی بات بن جاتا ہے جاتی شریف آپ علیہ السلام سے عدل کی گی رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تو پھر پھر بھی ہے فرمایا اگر نہ پایا جاتا ہو تو وہ تو ہے اب ایک بہتان ہو گیا ایک قبیلہ گناہ اور بہت بڑی حالت جو ہے وہ اسلام میں کیا شمار ہوگی بہتان ایک ہو گئی تھی ایک ہو گیا سبوشت تینوں میں فرق کرنا ہے بہتان کے متعلق تو آپ علیہ اللہ اسلام نے دکھ فرما دیا کہ بہتان یہ ہے کہ اسی کسی کا وہ ایپ بیان کرنا جو اس میں نہ ہو اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے فلانے کام پر کہتے نہیں میرا بہتان ہے یہ چھوٹ ہے پورا ہے میں نے ایسی بڑی بات نہیں کی بہتان ایسے ہی ہو ایسا ایپ لگانا کہ جو موجود نہ ہو نہ ہو اور اگر موجود ہو پھر اس کو دو صورتیں بنیں گی یا تو سامنے کہے گا اس کے جی. لیار جی. <سلام> اگر سامنے شام, ہو تو غیبت نہیں کیونکہ سامنے غیبت نہیں ہوتی غیبت کا لفظ ہی بتا رہا جی. غیبت غیب سے جی. تو اس کا مطالبہ پیچھ پیچھے ہو سامنے یا پیچھ پیچھے ہوگا تو غیبت بن جائے گی <مارم> بشر کہ مقصود احانت تھا اور گالی دینا اس کو اور کوئی مقصود نہ ہو اگر دکھ سے دکھ سے کسی کے آتی سے بیان کرتا ہے کاش اس میں نہ ہوتا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی مقصود نہ ہوگا <مارم> <مارم> اس کی تاقی رحانت مقصود نہ ہو دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے سمجھنے سبحان اللہ تو غیبت غیبت نہیں کی حقیقت ہے ہی غیبت اس کو کہتے ہیں اور غیبت کے اگر تفصیلی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو غیبت کا ناچیر کا موضوع تین چار پانچ چھ گھنٹے پر تین چار پانچ چھ گھنٹے کا چار گھنٹے کا اس میں آپ مفسر اب میرے بھائی غیبت کے لیے کیا ضروری ہو گیا کہ عیب ہو لیکن کر پیچھے اور مقصود کیا ہو تاکہ ہو یہاں ٹھیک ہے یہ ریبتیں گی ہو گئی بہتان کے لیے ضروری ہو گیا کہ عیب ایسا ہو جو موجود ہی نہ ہو بندے کے اندر ٹھیک ہے حقیبت کے لیے ضروری ہوا کہ موجود ہو لیکن پیٹ پیچھے اب سبو شتم وہ ہے عیب کسی کی طرف منسوخ کرنا چاہے ہو چاہے نہ ہو چاہے سامنے ہو چاہے چاہے پیٹ پیچھے اس کا مطلب ہے سبو شتم کا معنی بہت عام ہو جاتا ہے عام کا مطلب ہے کہ حقیبت بھی اس میں آ جائے گی بہتان بھی آ جائے گا سمجھ لو کیوں کہ اگر نہ ہو تو بہت اور ادھر سب ضرور ہوگا کیونکہ سب میں یہی ہے کہ اس کی بدی بیان کرنا تاخیر کے طور پر چاہے ہو یا سب میں یہ آ جاتا ہے ہونا نہ ہونا ہو یا نہ ہو اس کے اندر یہ برباد کے ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے یعنی گالی پھر بھی شمار ہو جاتا ہے سمجھ لیا تو بہتان میں اور سب میں یہ فرق ہو گیا کہ وہتان جو ہے اس کی صورتیں کم بنتی ہیں اور سب کی صورتیں زیادہ بنتی ہیں وہ خاص ہو گیا یا ہو ٹھیک ہے نا اسی طرح قیمت جو ہے اس کی صورتیں کم بنے گی اور سب کی زیادہ بنے گی تو اگر منطق کی منطق کی زبان بولوں نا تو یہی کہیں گے کہ جی عموم خصوص مطلق ہے سب عام ہے سب عام ہے, ہے اور یہ یہ مانتے آپ شابق کے لیے بڑے بات سمجھاؤں گے بھائی کوئی ایسی بات بدی بدی بری بات بولو بری بات کسی کی طرف منسوب کرنا مہاج تحقیق کے لیے اگلے تو خاطر دلیل کرنے کے لیے لوگوں کی نظر میں اس کی قدر ختم کرنے کے لیے یہ کیا ہے سب سب یہ کیا ہے سب سب اور شک اس کی تو کہتے ہیں اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو اس میں یہ بھی ضروری نہیں وہ نہ ہو چاہے ہو چاہے وہ برائی ہو چاہے نہ ہو دونوں صورتوں میں چاہے یہ کیا بن جائے گا سب بن جائے گا اور اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ سامنے ہو نہ ہو ہونا لہذا سامنے ہو چاہے پیٹ پیچھے ہو چاہے ہوش میں چاہے اور خرابی اس کی طرف منسوخ کرنا بدھی برائی یہ کیا بن جائے گا سب و شتمی سی کو ہم گالیاں کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا بن گیا گالیاں اور عربی میں سب و شتمی ٹھیک ہے یہ اس کی عقیدت معلوم ہو اللہ <سلام> اللہ> <انا مالو اللہ> اللہ> اللہ> <سلام> اب میرے بھائی جب آپ نے سب کو جان لیا پہچان لیا اس کی عقیدت سمجھ لی اگر اس کے ساتھ خوش سمجھاتا ہوں اگر جب بری بات کسی کی طرف لگاتا ہے کسی کی طرف منسوخ کرتا ہے اگر اس بات کو سمجھنا ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ جین چیزوں کو کھولنا گوارہ نہیں کیا جاتا اور شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر فوش اور بے حج بن جاتی ہے جا سبحان سبحان اللہ اللہ فوش کے اندر یہ ضروری ہے جس کو ہم بے حج کہتے ہیں یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ایسی بات جس کو بولنے سے شرم آئے <سؤال> اور <حیامل> یار کیا ہے یار وہ کیا ہوتی ہے شرم کیا ہے اپنی عورتوں کی باتیں پیشاب پخانہ کسی کے سامنے پیشاب پخانے کو ظاہر کرنا کوئی حیا والا بندہ پسند نہیں کرتا بندہ تو بندہ رہا یہ بلی پسند نہیں کرتی ہم نے بلی کو دیکھا ہوگا پخانہ کر کے اپنے پاؤں سے چھپا دیتی اب کس مقصد کے لیے چھپاتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہاں جی کوئی کوئی حضرات کہتے ہیں شرم کے لیے چھپاتی ہے کوئی کہتے ہیں اس وجہ سے چھپاتی ہے کہ چوہا سونگ نہ لے کہ <laughs> <laughs> اس کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت صاحب ادھر سے گزرے ہیں تو <laughs> <laughs> خطرہ ہے بادری ساد تو اس وجہ سے بارہ اس کے چھپانے کا مقصد کوئی ہو چھپانے کا کھیل اس سے ثابت ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جی اسی وجہ سے ہر بندے کو گندگی دیکھتے ہوئے کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے کرے آتی تو اگر واضح الفاظ میں نندے الفاظ نندے الفاظ میں پشاب پخانے یا شرم گاہوں کا ذکر کیا جائے یا اپنی عورتوں کا ذکر کیا جائے کسی کی شاملہ کا ذکر کیا جائے تو یہ بے حیائی اور فرخش بن جما یہ پھر سب کو شتب سے بھی سخت ہے اس کو بہت سخت شمار دیا جائے سمجھ نہیں آ رہا اب اگر گالیوں کے اندر یہ شامل ہو جائے تو گالی اور زیادہ گندی ہو جائے سمجھ اب <تصفان> جت... خالی سب کچھ نہ رہا فوش بھی شامل اس کے لیے پھر لفظ عربی میں فوش کی جگہ ایک اور بھی بولا جاتا اور ہے بزا لکھا آگے آؤں گا بزا بذا بھی بد کلامی کے ہیائی کی باتیں کرنے کو کہ آپ نے فرمایا میں وزیر حدیث مکمل سناؤں گا فرمایا فوہش گوش بد کلامی منافقت سے. یعنی کیا مطلب کہ کی اس کے پیدا ہونے کی وجہ اندر منافقت کی کوشش سمجھے نہیں سمجھے اور کیا کہیں گے تو ایک اور لفظ مل گیا بگا اور ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں بدی السان بکلا سمجھ صبح اب میرے بھائی جب یہ حقیقت آپ کو سمجھ آئی اس کے بعد یہ ضروری سمجھنا ہے کہ بھائی سب جہاں پر ہوگا گالی گروج تین چیزیں ضرور ہوتی ایک تو جس کو گالی نکالی جا رہی ہے ایک گالی نکالنے والا ایک جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں تیسرا الفاد گالیوں کی یہ تین چیزیں ضروری ایسے نا چوتھی چیز جی ایک اور بھی ہے ابھی سبب کیا ہے <تصح> آپ یہ چار چیزیں دیکھنی چاہیے اور شریعت جب بات کرتی ہے شریعت جب بولتی ہے سب کے موضوع پر تو ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سبحان, سبحان اللہ جی اگر آپ توجہ اور غور کے ساتھ اس کو سنیں گے تو میری محنت کا پھل آپ سینے میں محسوس کریں گے <تصفيق> بے حیران رہیں گے کہ یار اتنا بڑا اتنا مواد اس نے جمع کر کے ہمیں سادے لفظوں میں سمجھا دیا اردو میں بیان کرنا مجبوری ہے حضرات اس وجہ سے کہ وہ ادھر ادھر کے اردو زبان والے جو ہے وہ حضرات وہ مطالبہ کرتا کہ ہمارے لیے پریشانی بن جاتی سمجھ آئی تو خیر چار निकालने گالی نکالنے والا دیکھا جائے گا کون ہے گالیاں جس کو نکال... نکال جس کو نکالی جا رہی ہیں مزبراً. وہ دیکھا جائے گا کون الفاظ کیا ہے اور سبب کیا ہے ان کے بدلنے سے حکم بدل جائیں گے مسئلہ گالیاں دینے والا گالیاں دینے والا اللہ ہو تو سر،, سر،, سر نیچے کر کے کہنا پڑے گا بارہ پہ جو بھی کہہ رہا ٹھیک ہے آگے میں سب کچھ دکھاؤں گا قرآن سے آدیش کیونکہ سب کی وزاد کر چکا ہوں اچھا جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اگر وہ خدا ہو دیکھا جائے گا اللہ اللہ اگر جھوٹا ہے تو پھر کیا حکم ہے اگر سچا ہے تو کالیاں نکالنے والا کافر ہے کام پھر پھر الفاظ دیکھے جاتے ہیں بعض الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں ایک گالی ایسی ہوتی ہے کوش کے نکالنے سے انسان پر اسی کوڑے لگ جاتے ہیں مثلا اس نے کہا اوزانی تو حد ہے اسی کاڑے ہیں سمجھنے آ رہی افسی بول ہیں نہ بھائی گالیاں نکالنے والے ایک ہیں اور نہ ان کے آکام ایک ہیں نہ جن کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہ ایک ہے اور نہ ان کے آکام ایک ہے نہ الفاظ ایک ہے نہ الفاظ کے حکام ایک ہے نہ اسباب ایک ہے نہ اسباب کے حکام اور ان سبحان اللہ <udennweise> اور انشاءاللہ رضی ابھی تھوڑی دیر بعد آپ انہیں کے متعلق تفصیلات سماج فرمائیں گے وضاحت پوری ہوگی سمجھ آ گئی کریں اب جب آپ یہ سمجھ گئے چار چیزیں, جار چیزیں, جار چیزیں تو انہیں کے ذمن میں میں یہ سمجھا دوں مجھے مجھے کہ گالیوں کے اب مراتب بن گئے مرتبے دیو بن, دیو دیو بن گئے درجے بن گئے پھر درجے ان ہر درجے کے عہدہ لہدا حکم ہوں گے بعض گالیاں وہ ہیں جو کفر ہوتی ہیں ابتداد ہوتی ہیں بدترین گستاخی ہوتی ہیں اور واجب اور قتل ہو جاتا ہے بندہ جبکہ جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یا وہ اللہ رب العالمین یا ماد اللہ اس کے مقدس کی ہوئی چیزیں ہوں کہ جن کو اس نے مقدس رکھا ہے اپنی بارگاہ میں اب ان کو گالیاں نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اللہ یہ سخت ترین قسم گالیوں کی بن گئی سخت ترین کی جس کی وجہ سے بندہ والے کو قتل ہو جاتا ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سمجھنے آ رہی گالیوں کا بدرین مرتبہ اور اونچا ترین مرتبہ یہی ہے اللہ اللہ, اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے دل کو مقدس کیا امرتب اللہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے بے اس کے فرشتے اس کے مقدس ہیں جو ان کی, ان, کی ان کو گالیاں سب کو ختم کرے گا اسلام سے خارج جا گا. ہو جائے گا باجب بے قتل جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا واجب القتل ہے اسی طرح اس کے فرشتوں کو گالیاں دینے والا بھی اور اسی ضرور میں تب کرتا چلوں یہ جی عام لوگ کئی جو ہلاک یہ کہہ جاتے ہیں ابدل بائی صاحب یہ علیہ اسرائیل کو گرا بول جاتے ہیں لباسی مارن اس طرح کے بکواس کرتے ہیں جی شریف سوکھا سمجھ نہیں اللہ اچھا اچھا اچھا اچھا دوسرے درجے میں وہ گالیاں آ جاتی ہیں جو شریعت میں مکروں کو شمار ہوتی ہے حرام <سؤال> شمار ہوتا ہے یعنی کفر سے نیچے حرام حرام لیکن میں چھوڑ گیا ہوں میں سال فرشتوں والی آتا ہوں اس طرف پھر فرشتوں فرشتوں کے آگے اور مقدس بھی بتا دوں نا اللہ کو اللہ کی کتابوں کو بالی نکالے کا پھر پتل ہے مگر سو نہیں اس کے رسولوں نبیوں کو نکالے پھر وہی حکوم ہے ایسے آگے نہیں, ایسا ہے نہیں؟ آخر اس کو نکالے گا وہی حکومت اس کے دین کو نکالنا ہے کسی مسئلے کا مسئلے کو حکم دکھا دے یہ کیا نارا مالا دین ہے کیا فلان ہے کیا خمیز دین ہے ایسی باتیں بکواس کرے وہ اسلام سے پہلا درجہ ہو گیا دوسرا درجہ آ گیا ہر حرمت کا سمجھ نہیں آ اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدس کر رکھا ہے ان کے علاوہ کسی اور سے وہ کیا جائے گا حرمت کے پہچ کبیا بلا Osionfish. لے کر واجب درجہ کراہت کا مخرو جیسے بخار کو گالیاں دینی جو اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کے ان کا کسور ہی نہیں ہوتا کوئی اترا ملے بخار ہے میری تیرا میں پتنی گال سیلاب آیا گال کر لیں پھر اگو جی آدت ہوتی ہے تو نفس شریف ہوں پھر گال بھی اویلی ہاں جی رینسی میں غور کریے پائیا جیسا لا رہا بھی چلو اللہ تعالیٰ سانو اس بیان کی برکت نال بچا لے دوسروں کو گاڑی کے روز نکالنے میں اولاد, اولاد کوالی نکالنا بے ہو جاتا ہے اور اولاد کوالی یہ تیری بینک روش گلا جی میں کدھ دینا سورا تہار میرے پتا سوریا رکھنا پترو کھوتی اسلام گواہی مردود ہو جاتی ہے ابا جی ادھر آ کے کھول کر رہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہ ڈنگر ہے تیرے ہاتھ میں تو پر بھی کہی جائے ان کی وجہ سے بھی تم پر پکڑو اللہ سمان سنبھال کے بولنا چاہیے فورس پکتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تو بےیا ہو گیا نا اللہ تعالیٰ تو کراہت والا درجہ بھی آ وہ چیز ہے جو انسانوں کے علاوہ نا ان کو گالیاں نکالتے رہے اچھا اچھا خلاف اولا بہتر نہیں سمجھا جاتا جس طرح کسی نے کسی کو گالیاں دی مطلب اسے کہا ہے جاہل اس نے آگے سے کہہ دیا جائے کا بدلا شریعت میں جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا اچھا اچھا چوتھا درجہ جواب جائز ہو صحیح ہو سمجھ نہیں آئے وہ کیا ہے شریر کتنے با شریت شرارتی کتنے با فسادی لوگوں کو گالیاں نکالنا اور وہ بھی کس طرح کی جس کے وہ مستحق ہیں ہے حیدرآباد کو فیدر آباد کہنا شرارتی کو شرارتی کہنا فسادی کو فسادی کہنا چور کو چور کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا وغیرہ وغیرہ پیٹ پر پہنا سامنے پیٹھ پیچھے کہنا سامنے کہہ لینا بگایت کو بگاڑی کہنا بگایت تو دیکھ رہا ہے کہ بگاٹتی کر رہا ہے کنجر کو کنجر سبحان اللہ یہ جواز جاتا جباز کے بالکل یہ بال اوقات جواز سے بھی اوپر چلا جاتا ہے واجب بھی ہو جاتا ہے تو رکھنا ذرا ہو جاتا ہے واجب بھی ہو جاتا ہے جب لوگوں کو نفرت دلانا مقصود ہو اس کے فکنے فساد سے بچانا مقصود تو پھر واجب ہو جاتا ہے سبحان اللہ سحان اللہ اور بعض گالیاں فرد بھی ہو جاتی ہیں سبحان اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی, کا, کسی کو گالیا کافروں کو اللہ فرماتا ہے شروع جانوروں سے بدتر اب یہ کہنا فرد ہے جو اس, یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ صحیح ہے اور میں بھی اس کو بر وقت کسی وقت استعمال کروں یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں یہ کہنا فرد ہے اگر کوئی آدمی اس کو غلط سمجھے گا تو اسلام سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقریباً تمام آکام شریعے آ گئے کفر سے چلے حرام مکرو خلاف اولا خمد جائز. جائز جائز سے واجب واجب سے فارس. فارس. فارس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ فل کس وقت بنے گا جس وقت کلامگاہی تلاوت کر رہا ہوں اگر اگر کلامگاہی کی تلاوت کے دوران وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ سخت بات میں کرنا چاہتا میں پڑھنے نہیں چاہتا ہے پڑھنا فرض تلاوت میں فرض ہے بننا واجب ہے سمجھنے رہی سبحان اللہ یہ سمجھنے کے بعد درجات میں یہ سب و شتم کے کیا ہو گئے درجات درجات ہو گئے سمجھ آ گئے یعنی احکام شرییا کے اعتبار سے یہ احکام شریا بیان ہو گئے تفصیل سے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ اب الفاظ بتاؤں کہ آپ کے اور معاشرے ماحول کے اندر جو الفاظ عام معمول کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور سب و شکم گالیاں شمار نہیں ہوتے میں عربی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہ عربی میں وہ ہو جاتے ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر گالیاں شمار ہو جاتے ہیں اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان ارب گلوال کافر کہہ دیا مسلمان کو کو مسلمان کو مسلمان کو کافر کو کافر نہیں کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے کافر اگر کافر کو کافر کہنا گالیاں ہو بھی صحیح تو وہ وہی گا رہی ہے نا جی بات بلکہ سنت بھی رکھ سکتے ہیں اس کو کسی کو چور کہنا منافع کانا چاہے وہ ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں گانے لیکن ایک سورت اگر محر کسی کو بتانا مقصود ہو کہ وہ پہچان نہیں رہا پہچان کرانے کے لیے کہے وہ فلانا کھانا یہ مقصد ہو تو سب کو شم نہیں ہے یہ گاڑی سمجھ اسی طرح اکتہ ٹنڈا منڈا لنگڑا لولا سمجھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لولے کا پتر لنگڑے کا پتر جھوٹا چگل خور موتا یہ سب الفاظ گالیاں شمار ہوتے ہیں عربی میں سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ ہاں ان میں سے بعض ایسے صفات ایسی ایسے صفات اور ایسے لقب کہ جو پہچان کے لیے بحاد ہوتے ہیں اور اگلا برا نہیں مناتا اگلا وہ سب کو کتب نہیں ہوگا مثلا بڑے بڑے امام ہوئے ایک امام اختار ہوئے ہیں بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں صوفی درویش ولی کامل ہوئے ہیں افاق اب اس کا مانا ٹونڈا ہے لیکن لوگ بھی کہتے تو وہ بھی برا نہیں مناتے تھے. تو یہ کوئی یہ نہیں گالی نہیں لیکن جو برا مناتا ہے اور لقب کے طور پر اس کے مشہور نہیں ہوا تو یہ گالیاں بن جائے گا بھائی جاہل گسا لگتا کون لگ گیا بھائی میرے کو آ مطلب سبر ختم ہے گسا لگتا سمجھ نہیں ہے الفاظ بھی آ گئے باقی روزانی شرابی وغیرہ اس طرح کے آپ, آپ خود یعنی الفاظ یہ تو مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں نا اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور پھر بے حیائی والے بھی ہوتے ہیں فلانا پین فلان چوپ فلانا انج کہہ چڑھتے وہ جب عورتوں کا ذکر آ جائے اس میں یہ پہلے بتا چکا ہوں شرم کی باتوں کا شرم کی چیزوں کا ذکر آ جائے تو پھر گالی بے حیائی والی بن جائے گی خوشگالی خالی گالی نہیں رہے گی جائے گی پھر کیا گالی بن جائے گی وہ اور زیادہ حرام ہو جائے گی یعنی اور زیادہ سخت حکم ہو جائے گا اس کا لیکن اگر حرمت کے حکم میں آتی ہے حکم حرمت کے درجے میں آتی ہے اگر نہیں آتی دوسرے درجے میں آتی ہے تو فرض تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں نہیں سمجھایا اب دو اس سے بن گئے نا جی آرام سے چلے چلے جواب تک جواب سے چلے فرض تک. تک سمجھ نہیں آئے ابو جال کو لانتی تھا آل اللہ تعالیٰ نے ابو جال کو رجوپ صبح اللہ تب لانتی تھا ابو جال کو یہ گاڑی ہے لان ہے تبد لان ہے تھا گاڑی ہے یہ کہنا کل جو نا پسند کر کے کابل گیا اللہ اب یہ تفصیل جاننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ گالیوں کا درجہ اور حکم ایک نہیں ٹھیک ہے لہذا یہ کہہ دینا یار فلانا کوئی گالیاں نکالتا ہے یار اتنا گندا کمینہ بندہ ہے اتنا کمینہ آدمی گالیاں نکالتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات کو خود تک یہ کہنے والا بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ جب کوئی آدمی صرف اتنا ہی بات کو بھی گالیاں چھوڑ یار وہ گالیاں نکالتا ہے یہ نہیں تمیز کرتا کہ کفر والی گالی نکالتا ہے حرام والی نکالتا ہے مکرو والی نکالتا ہے فلافی ہونا والی نکالتا ہے جیز والی نکالتا ہے سنت والی نکالتا ہے واجب والی نکالتا ہے پھل والی نکالتا ہے کون سی گالی نکالتا ہے کس کو نکالتا ہے الفاظ کیا ہے سبب کیا ہے ہائے سبحان سبحان اللہ اللہ بتا چکا ہوں سبب مثال دیتا ہوں کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا ہوا یہ قاضی کے پاس فیصلہ کرنے والے کے پاس ببان یہ دہل کہتا ہے یہ جانی ہے اب لانتی ہوگا جو کہے یہ گالی نکال کر مجرم بن رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہ گالی ہے کہ جس جس گالی کو زبان سے ادا کرنا شریت مطرا نے اس کا حق بنا دیا اگر کوئی ویسے ضانی کرتا ہے سبب مجھے غصہ آ گیا زانی کہہ دیا دوسرے ہے جی جی تو سبب بدلا حکم بدل گیا سبحان سبحان اللہ اللہ ارے الفاظ بدلے جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو مضبوط ہے مشتوم ہے وہ بدلا حکم بدل گیا ابو جہل کو نکال رہے ہو اور وانتی کہہ کر کہتے ہو بےغیرت ہے عبادت بن رہی ہے اور یہی الفاظ اگر تو خدا تعالی کے لیے نو باللہ کہہ دے کافر واجب القت ہے بے صدیق اکبر کے لیے کہہ دے تو وہی ترین ہے سبحان اللہ ہم بے, بے لگامے چلتے ہیں شریعت مطالعہ کی حدود کو جانتے نہیں ہیں بے اب چڑھ نکلے دی چڑھائی کر دی کبھی چشتی پر کر دی کبھی کسی یار ان کی بات سننا دیکھو کون سی نکالتا ہے کس کو نکالتا ہے الفاظ کیا ہوتا ہے کن کو گالیاں نکالنا سبب کیا ہے میں اب تا جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ال موسو 43 الفیہ میں جو ہے جس کی ایک جلدی میرے ہاتھ میں ہے سب کے لفظ سے سب کے لفظ اور مادے سے میں جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ اس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا کہ اس کے اندر چاروں اماموں کی فقہ کی باتیں اکٹھی کر کے لکھی گئی ہیں چاروں فکا کسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں موسوعہ موسوعہ کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فکری مجموعہ ہے مصر کے جو ہے وہ لما وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پینتالیس جلدوں میں جو بنا دیا اللہ سبحان سمجھ اللہ, اللہ, اللہ, سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نا چیز نے جو پہلے ساب و شتم کی تعریف کی تھی تو اس کے اندر جو تبصرہ اپنی طرف سے ملایا تھا وہ اس کا خیال رکھنا وہ اس میں نہیں ہے جی جی. اور ان شاء اللہ جی وہ تبصرہ جو بھی سنے گا تو کہے گا یار ششتی کا تبصرہ صحیح ہے اور اگر یہ وضاحت نہ ہوتی تو سبو شتم کی حقیقت پوری سمجھنا سمجھنا جی جی. امتیاز اور فرق جو ہے وہ ظاہر نہ ہو سمجھ آئی بات سہان اللہ اچھا اب میرے بھائی یہ سب کو سمجھنے کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کیا پرانے مجید میں گالیاں ہیں یہ نہیں اللہ سے مبارکہ میں گالیاں ہیں نہیں Engage». بزرگان دین صحابہ تابعین تبا تابے کرام ہمارے علماء بشائف بزرگان دین صوفیاء ان کے پاس گالیاں ہیں یہ نہیں یہ ضروری امر ہے کہ نہیں میں یہاں یہ تبدیل کرتا چلوں کہ میں نے کسی انڈیا انڈیا کے کسی عالم صاحب کے بارے میں گانے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مولانا شریف الحق امجدی صاحب نے بندے تو وہ فاضل ہیں انہوں نے کہیں لکھا ہے کتاب مستحظر نہیں دین میں انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ بھائی پرانے پاک میں یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں گالی ہے لیکن ہمارا ان سے مناقشہ منافشہ سیری ساری بات ہے جھگڑا اس بات پر کیونکہ ان سے بڑے لوگ ثابت کر رہے ہیں اور جو حقیقت سب و شتوں کی بتا چکا ہوں جی اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن سے خود نکال لیں گے لیکن یہ کون سی گالیاں ہوں گی جو کم از کم ہو بھائی کم از کم جواز سے شروع ہوں گی اور فرض تک چلے گا یہ وہ خلاف ہے اولا سے حرام کی طرف جو جا رہی ہیں ان سے ان کا کوئی تلق نہیں کیونکہ ہمارا اللہ اور ہمارے رسول اللہ اور ہمارے سالہ سالے ہی پاک ہیں اس جی, بات سے کہ وہ حرام کام کرے سمجھ نہیں آ رہے جی حرام پات کرے مکرو خلاف ہے وہ لڑی چھوڑ دو وہ اس درجے میں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا صبح اب میں سب سے پہلے پرانے مجید سے پڑھنے کی بجائے پڑھ کر پرانے مجید کو سناؤں کہ یہ اس مقام پر ہے اس مقام پر دعوے کے اس بات کے کی بہت بڑی دلیل اور کافی ہے کہ اگر میں خود پڑھ کر سنا تھا جاہل یہ ابھی بتا چکا ہوں یہ سب گالیاں ہیں جی کیا ہے کوئی بات کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس کی طرح منسوخ کرنا ٹھیک ہے نا فلانا ان تاکیر اور احانت کے طور پر مقصد یہ ہو تحقیر اور احانت مقصود ہو نام یہ کیا ہے چاہے پیچھے پیچھے ہو چاہے سامنے ہو وہ ہو یا نہ ہو یہی سب کچھ تھانا سب جی جی اور الفال بتا دی اب افار کو پرانے مزید ظاہر کہہ رہا ہے بے شعور کہہ رہا بے شک سبحان بے عقل کہہ رہا بے عقل یہ گالیاں ہیں نا جی, جی, جی کیا جی ماں سے کہو جی جی کسی جی جی کو بے عقل کہو غصہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا اگر یہ گالیاں نہیں تو کوئی لگتا ہے بے عقل کو بھی بے عقل کہہ دو تو اس کو بھی غصہ گسا لگ جاتا ہے آپ بے عقل نہ آیا نہ آیا شور میں معاملہ کیسے آپ با؟ <سؤال> <اجید> کیا آفا <سؤال> آفا غیر اللہ حضرت ابراہیم میں <سؤال> آفا غیر اللہ تا امرون آپ بندو کیا ہو گیا تو وہ چلتا ہے کہ نہیں یو پی ایس لگ جائے جی گا گرم تو کر جائے گا جلدی حضرت ابراہیم خلیف خریدتے ہیں سارا بات <تصال> تو فرمایا تو تم جا رہو تم مجھے یہی کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اور کی عبادت کروں کیا فرما رہے ہیں جا رہے کیا فرما رہے ہیں یہ سب ہے ابھی کبھی بتا کے کتابوں کے حوالے پرانے حقیم میں گئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی اور مثال میں پیش کروں گا لیکن میں پہلے اماموں کے حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کیا وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں سب ہے سبحان اللہ سمجھ آئے گی بہت بڑا حوالہ سب کے لیے کافی امام شرف نبوی رحمہ اللہ کا ہے اللہ <تصفح> اور اس کی تصدیق میں امام ابن ادلان صدیقی امام نواب مشہور زمانہ کتاب ہے وہاں بھی وہاں غیر مقلد وہاں بھی مندری بریلویوں سب کے پاس یہ موجود ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں ال امام نووی کی الکار آل آل جس کے اندر آپ نے مسلمان کے شب و روز کے ذکر رکھ رکھ لکھے ہیں سمجھ آ رہی تو الکار امام نووی کی اور اس پر شرح ابن حلان صدیقی رحم اللہ کی الفت الربانیہ آل کے نام سے چار جلدوں میں ملتی ہے اس کی یہ جلد دوسری جز نمبر چوتھی یعنی حصہ چوتھا اس کے اندر ہے بات کو سمجھنا امام نوم دنیا کی مسلم شخصیت ہے مسلم شریف کی سب سے بڑی متبر شرح انہوں نے اللہ شرح نومی مسلم پر مشہور دوش کہتے آپ فرماتے ہیں کس حادی کے تحت فرماتے ہیں الکار میں ایک باب ہے باب اللہ یہ انسبل اموان مردوں کو گالیاں دینے مردوں کو گالیاں دینے سے روکنے کا اللہ اس کے تحت بخاری مسلم کی حدیث وہ لائے ہیں لا تو سب لموا تو فرمایا مردوں کو گالیاں مت دو جو کر چکے اس تک پہنچ گئے امال اپنے وہ پا گئے ہیں امال کی سزا جزا جو تو سونا تھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے مردوں کو گالیاں مت دو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حیز شریف کے تحت میں امام نوی فرماتے ہیں جا ترخی فی سب اشرار اشیا ان کفیرتن منہا فی کتاب حزیثلاوت ہی وشاط کی منہا کفیرت الفی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ فرمایا جو شرارتی لوگ ہیں فسادی لوگ ہیں ان کو گالیاں دینے میں رخصت دیتے ہوئے بہت ساری چیزیں آئی ہیں یعنی بہت سارے درائل آئے ہیں فرمایا ان میں سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو اللہ تعالی نے پرانے حکیم اپنی مبارک کتاب وہ گالیاں کی ہیں اور ہمیں اٹھتا پھر اوپر سے فرمایا ہے تلاوت کرو پڑھو پڑھو لفظ لفظ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ہیں پلمبا اٹھ کے وہ گا فرماتے اسے جیسا کہنا یہ گالی ہے یا نہیں اگر کوئی نہیں سمجھتا تو میں اسی کو ابھی کہہ دوں گا یا نہیں تو ضرور گالی ہے جب ضرور گالی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سب رہا ہے مات ماسل ہو کر ماسل کھل پہ کتے تھا حالانکہ بہت بڑا ملی تھا پہلے بلم بال سنا ہوگا بیوی کی تاش میں مارا گیا بیوی نے کہا بد دعا کر تیری تو دعا بہت سونی جاتی ہے موسا کے ہاتھ میں بد دعا کر کہتا ہے جو کیا ہے تنگ رکھتا ہے اور یہ رشتہ دار تھا نا کارون حضرت موسا رکھنا تو جل بھون گیا اس نے پیسے عورت کو بلم باؤل کی گھر والی کو سفارشی بنا دیا بلم باؤل کم وقت کی کم وقتی آئی ہوئی تھی اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندیاں دیتے لیکن اخلا دخلا دائ الفے وہ خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا اور زمین کو چمٹ گیا یعنی ہم چلے جانا چاہتے تھے روحانی سیری لیکن وہ مادہ پرست سائنسدان بن گیا سائنسدان قارون کے پیچھے لگ کر مادہ پرست ہو گیا مادہ پرستی کو اخلاد الن کے ساتھ اس کی مادہ پرستی دنیا پرستی کو اخلاد الن کے ساتھ تابی کیا گیا ہے اخلادا یل زمین کا ہوٹل ہے ہم اس کو بلند دینا چاہتے رہے اگر ہم چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے نہیں چاہا اگر وہ چاہتا تو یہ اس کے اندر لانتی صفت پیدا ہی نہ ہوتی اسی وجہ سے دل کا دل چھڑاتا ہے دنیا سے اس سیاسی دور کے اندر بھی حضرت صاحب کی طرح چھڑا کر وہ ہمارے قلندر لاہور اس بال کی طرح چھٹا ہے پھر چھوڑ کر پتہ نہیں کیا بلندی یورپ میں رہ کر بھی فرماتے ہیں یورپ مجھے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کر سکا سبحان اللہ، سبحان اللہ. کی پہچان کیا پاک میں گم ہے پھر کی یہ پہچان کیا پاک میں گم ہے مومن کی پہچان کے پوس میں ہے آفاک کافر دنیا کا ہو جاتا ہے اور دنیا مومن کی ہے کے شعر کی شرح سادہ ترین لفظوں میں اللہ کے فضل سے یہی ہے کافر دنیا کا ہو بلتا ہے اور دنیا مومن کی ہو بلتی ہے کیوں؟ یہ دنیا کے خالق کا ہوتا ہے اب جب دنیا کی خالق کا یہ بنتا ہے تو دنیا کہتی ہے با ٹھیک ہے تو اس کا بن گیا ہم تیرے بچے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو کیا فرما رہا ہے بولو کتا فرما رہا ہے کتا کہ نہیں اب تلاوت میں تو کتا کہنا پھل گیا نہیں کہیں تو قابل ہو جائیں گے جو کرتا کسی کو کتا کہنا اس انسان کو کتا کہ پنٹی ہاں ملون اب کتا کہنا اور یہ گالی نکالنا پندرہ ہے اور قرآن میں آیا ہے اللہ کی سنت ہے اب تو اگر کہے گا گاسال ہوں میں اب کل اس کو کہے گا کا پرتس نے کیا مام پرتس نے کیا بے پردس نے کیا کہنے سے دس نے کیا تیس نے کیا اور یہ گالیاں ہیں گاڑیاں ہے فرماتے ہیں فرمایا بہت شرارتی فسادی لانتی لوگوں کو گالیاں نکالنا فرمایا اس کی رخصت تو پنانے مجید دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات فرمایا کہ اوپر وہ خود کرتا ہے خود کرتا ہے پھر ہمیں کہتا ہے تم کو پڑھو تو فرمایا میرا آسیلہ ابھی آسیلہ اور فرمایا صحیح حدیث سے بہت ہے تو گری سبحان اللہ اس کو چھوڑو لان جو ہے لانا یہ تو پکی گالی ہے نا بٹ سخت طریق قسمت گالی کی لانت دیں گے اور وہ میرے خیال میں میں موسو اٹھاؤں نا موسو حادی تو جہاں پر آئے گا نا لاہن اللہ لاہن اللہ تو پھر نہیں جائیں گے تو پتلا شراف امام میزی بھی اٹھاؤں اور موسو اٹھاؤں تو گنے نہیں جائیں گے عرفان حدیث خیر یہ حوالہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے اب وہ انڈیا کے عالم صاحب کا رب بلیگ ہو گیا انہوں نے کہا قرآن میں گالی نہیں ہیں کیوں ان کو غلطی بھی لگی مغالکہ یہ ہوا وہ یہ سمجھ جائے کہ گالیاں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت ایسا عیب اور برائی اگلے کی طرح منسوخ کی جائے ایسی برائی, برائی اس کی طرف منسوخ اس میں بھی ایک رات ہم میں برائی کرنے پر زور دے رہا ہوں ایسی برائی اور کبھی بات اس کی طرف منسوخ کرنا بری بات اس کی طرف منسوخ کرنا جو اس میں انڈیا والوں کو یہ کرتے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسی بار بری بات اس کی طرف منسوخ کرنا جو اس میں نہ ہو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو وہ اس میں ہے یہ جی ان کو غلطی لگی نہ چاہے ہو یا نہ ہو پہلے بتا دو سب سب کے دورے میں بے شک سمجھ نہیں آئی اللہ اچھا اور دوسری بات میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کتا تھا تو وہ کتا بے شک جب اللہ تعالیٰ نے کتا کہا تو وہ کتا تھا کہ انسان انسان کو کتا کہا کیا بھی حقیقت ہے اور اسی سے میری طرف کے لیے آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ میں بھی پہلے یہ جی کہتا رہا ہوں کہ بھائی ایک ہوتا حقیقت کا ایک ہوتا گالی جب نہ ہو تو پھر گالیاں ایسی خا... ایسی خامی کسی کی طرف منسوخ کرنا کہ جو اس میں پائی جاتی ہے یہ گالی یا نہیں یہ حقیقت کا بیان ہے یہ پہلے میں بھی کہتا رہا ہوں لیکن اس تحقیق سے میں نے اس سے رجوع اب میں اس بات پر قائم ہو گیا کہ نہیں اس سب کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے چاہے ہو کامیا سمجھ لیا خرابی خرابی برائی اچھا اسی سے جن برائی کے لفظ پر لوگ دے رہا ہوں اسی سے عیب اور سب ایب لگانا اور سب ان میں فرق ہو گیا ایک ہے عیب لگانا ایک ہے برائی لگانا ایتا. ایتا. اس میں فرق ہے لا اگر کسی اگر کسی نے کہا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ فلاں شخص حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے ہمارے علماء حقانی فرماتے ہیں خادیات کی شفا سے میرے خیال میں چلو شفا کی شروعات سے چلو اور زرکانی شریف تک آ جی یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لگایا ہے اس نے لیکن سب نہیں کیا اگر کسی نے آپ علیہ السلام کو کیا کہہ دیا کہ فلان شخص آپ سے زیادہ علم والا تو فلان اور فقد آپ نے آپ کو عیب لگایا کیا مطلب جب آپ کی شان کم کر دی سمجھ لیا آئے تو اس نے ایب لگا لیکن اس کو سب نہیں کہنا کیونکہ کوئی برائی منسوب نہیں ہوئی سمجھ نہیں آ رہی اتر پھر کیا مساوی بدی کو ذکر کرنا سمجھ نہیں آ رہی ہے تاکہ تو کسی کو عالم کہنا یہ کوئی نہ ہو تو بلاہ ایسی بدی نہیں جو حضور میں پائی جاتی ہے یہ حضور میں نہ ہو رہی ہے اس کی طرف آپ کی طرف نہ یہ ہے کہ صرف عیب لگا رہا ہے کیونکہ لازمر بات ہے کہ جب عالم کہے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا شار کھٹا دیا دوسرے کا پڑھا دیا اور یہ آپ کے حق میں عیب ہے اسی سے فرمایا کافی ہو جاتا ہے جو, مل جو مل اتنی مل بات دے اس نے اگل سے سب و شد رسول نہیں کیا لیکن کیا کیا کیا یہ ہے دار اور مارفت بیروت کی چھٹی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے بولو سفا نمبر تین سو پندرہ پندرہ سفا تین سو پندرہ تین سو پندرہ سفا یہ نبی اکرم سلسلم کہ گستاخ کی گستاخیوں کی صورتیں لکھ رہے ہیں کہ کون کون سی گستاخیاں وہ کرے تو واجب القتل ہو جاتا ہے تو صورتیں بیان ہو رہی ہیں فرمایا او اے ناسا خلاف گستاخا عیب کے معنی بیان کیا عیب کس کو کہتے ہیں جو عقل اچھا نہ ہو یا شران اچھا نہ ہو یا عروف اچھا نہ ہو چاہے ہو چاہے ہو تخلیق میں انسان کی چاہے اخلاق میں چاہے دین میں فرمایا یہ سب سے عام ہے من کالا فلان عالم ہو فقب آب یہ صبح ہو فرمایا جو شخص اتنی بات کہہ دے کہ آپ السلام سے فلانا زیادہ علم والا ہے اس نے عیب لگایا لیکن سبری تک یہ نہیں کہیں گے کہ گالی نکالی جی, جی. تو فرمایا عیب کا دائرہ عام ہو گیا وسیع ہو گیا سب سے پہلے بتا دوں بہتان اور قیمت سے پیرا وسیع کس کا ہے سب کا لیکن اب سب سے عیب کا سمجھ آ رہی سمجھ لی آئی ایک آپ کی منسوخ کر نا کسی کر ایک ہے ایپ لگانا کسی ایک ہے برائی اس کی برائی اس کو لگانا ایک ہے عیب لگانا اس میں بڑا فرق ہے بہت بلدی کا تو فلان فلانا اچھا تو قرآن حقیقت میں سب آ گیا آیا آبی سے مبارکہ میں یہ امام نالوی محبت سے سب حدیثوں پر نظر رکھتے سب حدیثوں جو ان کے دور میں چلتی یہ تھی اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھی تو لاکھوں کی تعداد میں جو حادیث مبارکہ چلتی تھی وہ سب پر نظر رکھنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں آدیش بھی کثیر ہے, کزیر ہے. اللہ, اللہ. تو قرآن حدیث آ گیا اور سارا سے سارے ہی ان کی باتیں تو گنی نہیں جاتی انہوں نے کہا کہا شرارتیوں کو اب بات وہ سمجھنا جو پیچھے کار پھر تبدیل کرتا ہے کہ یہاں پر اب یہ نہیں کہنا خالی کہ فلاں گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے نہیں یہ کہنا ہے بری گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے ارے بری گالیاں کون ہوتی ہیں بری گالیاں کون سی ہوتی ہیں جو اچھوں کو نکالی جائے اچھے سبب کے بغیر نکالی سبحان سبحان اللہ اللہ ارے بھائی جب تمہیں کوئی کہے گالیاں نکالتا ہے چورن پوچھو किसको निकालता है किन अल्फान के साथ निकालता है और क्यों निकालता है पहले तो हमें, हमें पता नहीं था आप तो चिश्ती का बयान सुन लिया आप तो हमें मालूम हो गया उसने तो शरीय सामने रख दी और उसने चैलेंज किया भाई कोई आए झूठा करने वाला गलत करने वाला اگر کسی نے دلو ہے وہ میرے پاس نہیں یہ میرا وہ آتا ہوں آتا ہوں سب چیز میرے ہیں اب میرے بھائی بات کو سمجھنا قرآن وزید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے فار کو حال کی بھی دیتا ہے شرارتی و فسادیوں کو مستقبل کی بھی دیکھتا ہے اور حال کی بھی دیتا ہے مستقبل کی بات اللہ فرماتا اس کے لیے اس کے سوٹ پر نشان لگاؤں گا کیا مت یہ مستقبل دی. اس کے ساتھ جو مستقبل میں کرے گا اس کو ان, ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور قباحت کتنا آپ خود محسوس کر رہے ہیں فرماتا ہے اس کے سوڈ پر سوڈ کس کا ہوتا ہے دو جانور دو جانے ایک ہاتھی دوسرا خنزیر اللہ تعالیٰ اس کے ناک کو ناک کہنا گوارا نہیں کر رہا ہائے ہائے ہائے کیا سبحان اللہ فرما رہا ہے تیسروں سے سدا سے بہو آنند خود کو اسی ولید بن مغیرہ میں ماں کا غائب ہے کہ اس کی ماں بدکاری کرواتی ہے ایک چرواہے سے اور یہ پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے سورت نور کے اندر اور شفتیں تو اس کی ہیں جو ہیں فرمایا پیچھے بیان کر جب فرماتا ہے یہ بڑی بات یہ ہے کہ حرام دادا بابا کی حرام تھا اب سب کے لیے ہونا نہ ہونا برابر تھا سب تو بن گیا جی اچھا گناہ اس کی ماں نے کیا اور یہ حرامی ہونا اس کا بہت بڑا اہم تھا اور ماضی کا تھا جی جی ماضی, ماضی میں ہوا اللہ بیان فرماتا ہے معلوم ماضی کو بھی بیان کرتا ہے جی غضب ڈالتا ہے سمجھیے پاگو پاگو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے باتیں سناتا ہوں جن کے اندر یعنی وہ آیات مبارکت ہے آبی سے مبارکت کے سلسلے جانتا ہوں امام نبی کا دعوی ہے قریب سے ثابت کرتا ہوں بخاری ہے ایک شخص اپنے قبیلے کے برادری کے سردار تھے کفر وہ آ رہے ہیں آپ گھر میں تشریف فرما دیکھ کر فرماتا ہے بے ساخلا آشیرہ ساخل آشیرہ برادری کا بڑا بڑا واٹا پیڑا بنتا گیا گال ہے کیونکہ سب شکم ہے جب وہ آ جاتا ہے آپس جاتے ہوش اخلاقی کے ساتھ اور ہنس مکھی کے ساتھ آپ بٹھاتے ہیں جب چلا جاتا ہے اما ایسا پوچھتے نے یا رسول اللہ پہلے آپ نے وہ فرمایا بعد میں یہ عمل کر کے دکھا یہ عمل وہ کور پہلے اس کی برائی بیان اس کو برا کہا تو ان لفظوں کے ساتھ پوری برادری جو بیٹھا ہے پھر آپ اس کی اور اس کو بٹھایا کھڑے ہوئے امل کیے اور آپ فرماتے ہیں یہ بتا متا آحاشن اور پھر وہ مجھے بے حیا کب دیکھا ساتھ ہی میں فرمایا بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی جس کی عزت لوگ کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے حساب سے وہ بات کیا مطلب کہ یہ جو شخص آیا تھا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے شخص سے ویسے نہیں گز اور میں بھی اپنی امت کو یہ اپنے عمل سے بتاتا کہ اگر ایسے کمینے اور شرارتی ہوں نا جن کو پیٹھ پیچھے تم بھی برا بولتے ہو اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ حقدار بھی ہیں کہ بولا جائے تمہاری گالیاں نکالنا میری طرح جائز ہے میں نے نکال لیا اس کو برا شک لیکن عمل میں نے ایسا کیا کھڑے ہو کر اعظام ہے یہ میں امت کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ شریر کے شر سے بچنے کے لیے جس کو سمجھتے ہو یہ کرو کبھی ظالم ہے علانیہ ظالم ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں لیکن ایک بات میں رکھنا کمال جائیں کہ دیکھو قولوں قول میں وہ فرما دیا ان کو خبردار کرنا تھا یہ کیسا شخص ہے جب فطر اس کے فطرے اور شرارت سے خبردار کرنا تھا تو اپنوں کو بتا دیا کون سے یہ شادی کیا کون سے تعلیم ان کی کر دی اور عمل سے بھی سبب پڑھا لیا لیکن جیل میں رکھنا آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب وہ سامنے آیا ہو آپ اس کی تعریف شروع کر دی آپ نے تعریف نہیں کی تاکہ بن جائے نہیں بلکہ یہ کیا عمل سے تو تغیر مقصود تھی اللہ سبحان اللہ اور اس کے شرط سے بھی خبردار ہو لیکن یہ نہ کرنا جب سامنے آ جائے تو تعریفیں شروع کر جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کیا ہے یہ شروعات میں بخاری کا خلاصہ اللہ امام آئنی نے اسی طرح دوسرا بھی ہمارے دیگر مشاق کو کہا ہمارے ادھر ادھر کے وہ سب کے بات لگ گئے ان کا تھوڑا سا ہے آپ کو پیش کر دیا شاب کی دکھا دیا یہ بتا کہ فوہش سب کے ساتھ شامل ہو جائے یہ دیش میں کہیں آیا ہے یعنی بات بے حریالی کی ہو ساتھ میں کہوں گا یہ آیا ہے اور انتہائی کلیل آیا ہے حتہ کہ ایک مقام کے سوا دوسرا مقام لگا لیا اسی وجہ سے جب یہ ایک مقام کے سوا نظر ہی نہیں آتا تو آپ علیہ السلام کے لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ آپ نہ فاحش ہیں نہ فحاش ہیں نہ متفاہش ہیں ادھر جس طرح کی ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام نے یہ سب کیا ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام نے سب کے ساتھ فوش بھی کیا مطلب کہ سب اور فوش دونوں کو جمع کیا لیکن اب یہ بھی کہنا کہ وہ کس درجے میں آ جائے گا وہ آپ علیہ السلام پر واجب کے درجے میں آ جائے گا اللہ سبحان <تص chart sutala esos> اللہ <oting> نہ تبیعت شریف میں بے حلائی تھی اور نہ تکلو فنو ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی رہائی کی طبیعت نہیں ہوتی لیکن دوسروں کو ہنسانے کے لیے دوسروں کو چڑانے کے بھی نہیں پتا نہیں کیا کرنے کے لیے پھر وہ کر دیتا ہے آپ علیہ سلاد دونوں سے پارتے لیکن جب ایک ضرورت دینی شرح آئی آپ علیہ سلا سب مالفوش اور پہلے حوالے سمجھ حدیث کی کتاب میں یہ تین تو میرے ہاتھ میں آپ کچھ دوسرے پڑھی ہوئی ال سب سے پہلے امام بخاری اللہ کی کتاب ال مفر جو لکھی ہی آداب پہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پر شرح ہے اللہ. پر فضل اللہ فض اللہ حسمت شراب آداب مفرد جلد نمبر دو دار بیروت کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر دو سو پر گزر گیا اور کیا کیا نمبر دو سو کیا دو سو حدیث شریف کے, کے متعلق وہابیوں کا محدث البانی جو عرب والا گزرا ہے اس نے لکھا ہے صحیح ہے اور سلسلہ صحیح اس کی جو ہے اس کے حدیث نمبر دو سو انہتر پیج اقلام اس نے اچھا ایک کتاب امام بخاری رحمان کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جی ادب ہے کیونکہ ادب سکھا رہے ہیں نا سبحان اللہ کے بعد امام نسائی کی سونا نے ایک ہے ان کی سونا صغرا سبرا مشتبہ مشتبہ نہیں سونا نے پہلے آپ نے سونا نے لکھی تھی پھر اس سے تھوڑا حدیثیں یہ نکال کر پھر علادہ بنائے تو وہ سونا نے مشتبہ نسائی شریف ہی مشہور جس کو پہلے سونا نے نسائی جو ہے اس کی اصل کی سونا میں کبرا تو اس کے اندر یہ تیسرے نمبر پر شرم شرف مشکل آثار امام پہاڑی یہ حنفیوں کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں ان کی وفات شریف ہے تین سو اکیس ہجری مئی اور پیدائش ہے دو سو انتالیس ہجری مئی سمجھنا یہ امام بخاری کے ہم مسئلہ ہیں کچھ وقت ان کا پایا ہے سم نہیں آئی ہو گئے چوتھے نمبر پر شرح سننا بغری اب حدیث شریف کی طرف واسطہ جس کتاب سے چاہیں مائن صاحب اس کے علاوہ اور بھی آسان کر دو آپ کے لیے حوالے کے طور پر مشکات شری مشہور مفتی عامر یار گجراتی جانتے ہیں آپ اس نے شرح لکھی ہے نس پہ تو حضرت نے میرا آت الماجی جو یہ شرح ہے اس کی جلد نمبر چھ قادری پبلشر اردو بازار لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو پچاس جلد نمبر چھ صفحہ تین سواس پچاس پہ جو ترجمہ ہے اچھا اس کے علاوہ کتاب پڑھی ہوئی ہے لغات الحدیث یہ وہاں ہنم کروں دس من آئے ہو جس کا نام ہے وحید دلا نواب وحید الزما لغات الحدیث میں میرے خیال میں ہنن کے مادہ کے تحت مقصد یہ ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر متفق ٹھیک ہے اب اس حدیث کی عبارت عربی میں پڑھ کر ترجمہ مفتی آمدیار سے کرتا ہوں اور وہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے نا وہ ہندو زمان وہ ترجمہ وہ عجیب ننگا ترجمہ <دیارت> <tuch> ہے دیکھ چکے ہیں منتو ہوا تکلو حضرت نے کہا ہم ابھی اللہ تعالیٰ ہو قصہ میں بیان کر دوں جس طرح کے علاقوں مفت میں ہے <تصفيق> شرم مشکل آخر تہاوی میں ہے کہ حضرت نے ایک کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے زمانہ جاہریت والے دعوے اور پکارے کر رہا ہے یہ بھی یعنی جان کر اور اپنے امتاد کے لیے اپنی برادر... برادری کو بلاتا ہے اور انہیں لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ زمانا ہے چاہرین میں بلاتے تھے کیا او فلانے کھانوں آ جاؤ پر موچیوں کٹھے ہو جاؤ پہ آ جاؤ میرنا لڑ گئے آ فلانے فلا اپنی برادری کو چھگنا پہاجروں کٹھے ہو جاؤ نا گیا گزرو بیٹھا تو نے کاف نے دیکھا اسی طرح کسی شخص کو بلا کسی شخص کو پکارا اپنی برادری کو آیا آ میری مدد آپ نے فرمایا جا اپنے باپ کی شرم گا اپنے منہ میں ڈال اور ہندو الزمان لام پڑا یہ لفظ تک میں نہیں آیا کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کر منہ میں ڈال لوگ جو بیٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ حیرت سے تکنے لگے صحابی رسول اور وہ بھی ابیے بنے کہا جن کے جن سے پرانے مجید رسول اللہ بڑے شوق سے سنتے تھے, اللہ تھے اللہ اللہ یہ وہی ہے قاری حضرت عمر نے جن کو تراویح بڑھانے کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا کہہ رہا ہے آنکھیں پٹ پٹ کر دے دو کیسی بات کر رہا ہے شادی آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے شرما میں نے اپنے رسول سے سنا جاہر جگہ آگے مفتی احمد یاد ترجمہ سنو کہ جو جاہر کی نسبتوں سے اپنے کو منسوخ کرے ترجمے میں تھوڑی سی کمی ہے کہنا یہ تھا کہ جو جو شخص جاہلیت کی جاہلیت کے دعوے جاہلیت کے دعوے اور جاہلیت کے فخر یا جاہلیت والی دعوت دے جاہلیت والی دعوت دعوت دعوت دعوت دے پکارے یا فلاں یا الل فلاں یا الل فل یا فلاں یا استعمال سے وہ آؤ میں مرنا پہ آؤں جاؤ میری برادری آ گئے ہوئے یہ تو فلاں آ گئے تھے اور میٹھی جائے گی جڑی ہوتی ہے پھر بھی سجما جی بن سکتا ہے جو جاہلیتی اس بتوں سے اپنے کو منسوخ کرے اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دے دو اور کناریا نہ کرو چھپاؤ نہیں صاف کرو احبارا بات کو سمجھ اس کے تحت اس کے بری کا بن یہ میرے حاصل طریقہ محمدیہ کتاب ہے مشہور زمانہ امام برکلی برکوی بھی کہتے ہیں برکلی بھی اس کی شرح ہے یہ جناب نے بھی ہے فرماتے ہیں مذمت ہو رہی ہے کہ بے حیائی کی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ صفحہ نمبر دو سو دو جس کی تیسری ہے دو دو دو بولو کتنا ہے تیسری دو سو دو, دو, دو فرماتے ہیں کہ دو الحاب گیارہ نمبر پر زبان کی آفات اور برائیاں بیانوں الف تعبیر مستقبہ کبھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں یعنی جو حیا کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی واضح لفظوں میں بیان کرنا یہ کیا ہے فوج ہے فرمایا بل ڈالے کا فیل الفاظ زیادہ تر یہ جماعت کے جما تو اس کے آلات ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے خدا حاجت بال پشا پخانے کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے کٹی کھانا کہنے کی بجائے مسلمان لوگ بالکل خلاق ہاں <سلام> کیا کہتے ہیں اچھا میں نے تٹی خانہ کہا کہ نہیں ایک کوئی کہے کمال ہے بے کیا مقصود ہے میرا اب میں پہچان کرانا ہے کہ یار جس کو یہ جی کہتے ہیں اس کو ہمارے عرف میں ہیاب کے طور پر بیت الخلا کہتے ہیں ہاں جی کہتے ہیں پیشاب پکھانے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہتے میں پخانے کر کے آ جاؤں نہیں کہتے ہیں جی خلا حت کے لیے جا رہا ہے یہ الفاظ جو کرائے کے بولے جا رہے ہیں چھپا چھپا اسی وجہ سے بولے جا رہے ہیں کہ اسلام ہیات کا مذہب ہے شرف کا مذہب ہے باقی کا مذہب ہے اللہ و تبارک و تعالی نے پرانے مجید میں اسی وجہ سے جمع کی جب جمع کی بات آتی ہے کہیں تو لامست کہیں لمس آتا ہے کہیں لامس لا لامست منڈا جمع. جمع چھونا چھونا پورا کیا جمع یعنی الفاظ ہو چھپانے والے پردہ رکھنے والے یہ پسند ہے اسلام بہت اسلام اللہ بات کو ہے آپ کی مزاق بات کو سمجھ لوان Thank <laughs>